آگے نیچے یہ حدیث نقل کرتا ہے اکبر ابن قال حدثنا ابو خالد اجلان نبی پاک نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تمہ بھی تاکہ اس کی ابتدا کی جائے تاکہ اس کی ابتدا کی جائے اس کی تقلید کی جائے فیضا کب وہ امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو و جب وہ قرات شروع کر دے تو تم چپ ہو جاؤ نبی پاک کا صاف لفظ ہے میں اس کے برف کہوں گا مولانا کو بالکل یوں, یوں اس طرح ذکر ہو مقتدیوں کا اور نبی پاک مقتدیوں کو خطاب کر کے کہیں کہ امام فاتحہ پڑھے تو مقتدیو تم بھی فاتحہ پڑھا کرو کیونکہ فاتیا کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جب اگلی صورت پڑھنا شروع کر دے پھر تم چپ ہو جایا کرو میں انہیں چیلنج کر کے کہوں گا کوئی ایک حدیث ایسی یہ پیش کر دیں لیکن یہ کبھی ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے یہ اور اوپر بات بانتا ہے ذاکر القرآن و فسٹ تم لہو اور نیچے یہ حدیث نقل کر کے امام نفائی بتا رہا ہے کہ ذاکر القرآن کی تشریح اور تفصیل تشریح اور تفسیر نبی پاک نے یہ کی ہے قرآن کی تفسیر اور تشریح نبی پاک نے یہ کی ہے کہ امام پڑھے تو تم چپ رہو امام پڑھے تو تم چپ رہو مولانا آپ نے کہا تھا نبی پاک کی تشریح آ گئی تو میں مان جاؤں گا اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی مادہ ہے تباہ سنت کا تو آپ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں یہ ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں کتاب القرآن صفحہ 113 اس کے اندر یہ روایت موجود ہے صفحہ 113 اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ کالا اخبرنا جعفر الخلدی کالا حدثنا الحسن بن علی بن شبیب المامری کالا حدثنا احمد بن المقدام کالا حدثنا التفاویو کالا حدثنا ایوب ان الزہری ان عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اذا کرا الامامو اظہار کر ال امام جب قرات کرے ف ان سے تو تم چپ ہو جا صاف لفظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امام نے قرات کرنی ہے اور تم نے چپ ہو جانا ہے تم نے چُپ ہو جانا ہے اس کے ساتھ مسلم مسلم یہ مسلم سے پیش کر رہا ہوں حدیث صفاحے 176 صفاحے 100 چھتر اس کے اندر لفظ ہیں 176 کے اندر حدثنا کو بن ابن سعید ان کا یاقوب یعنی مولانا نے ملتا کی اس حدیث پر جو استدلال کیا تھا اس میں انہوں نے کئی قیامتیں کی تھیں جن میں سے بعض کا ذکر میں کر چکا ہوں اور بقایا میں اپنے اس ٹرن میں کر رہا ہوں اگرچہ انہوں نے اپنے ٹرن میں صفائی دینے کی کوشش کی ہے لیکن آپ حضرات نے سن لیا کہ وہ صفائی پیش نہیں کر سکے سب سے پہلے تو انہوں نے رجولن کی تفسیر کرتے ہوئے صحابہ کی تحقیر کی ہے کہ انہوں نے ظاہر یہ کیا ہے کہ وہ کوئی عام اور معمولی قسم کا آدمی تھا دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کہا کہ مالی اناس اور قرآن فن ناس و کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ قرآن کی منازت کیوں کی جاتی قرآن مجھ سے کھینچا کیوں جاتا ہے میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس حدیث میں یہ ثابت کریں کہ پیچھے پڑھنے والے نے فاتحہ پڑی تھی مگر مولانا چونکہ اسے ثابت نہیں کر سکتے اور اسے ثابت کرنے کے لیے پوری ملت حفیا کے پاس آج تک کوئی دلیل نہیں پائی گئی لہذا وہ ہمیشہ مطلق کرت کی حدیثوں سے کمزور سہارے تلاش کرتے ہیں دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتیا نہ پڑو لیکن مطلق کرت والی حدیثوں سے وہ کمزور سہارے تلاش کرتے ہیں حالانکہ مطلقات کی تقیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ثابت ہے اور پھر خاص اور عام کے درمیان جب اختلاف ہو تو عام کو خاص پر معمول کیا جاتا ہے یہاں پر اگر اعتراض ہے تو فاتحہ پر اعتراض ثابت نہیں ہوگا اس لیے کہ فاتحہ کا ضروری ہونا رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہو چکا ہے اگر فاتحہ سے منع کرنا مقصود ہوتا تو یہاں فاتحہ کا نام لینا ضروری تھا مولانا قیامت تک زور لگا لیں ان کی پوری ملت زور لگا لے تو نہیں کے ترجمے کی اس عبارت کی کوئی حدیث رسول اللہ سے ثابت نہیں کر سکیں گے یہ ہمارا دعوی ہے اور نہیں کر سکے جتنا مرضی جو ڈھیے مار لیں مطلق کرت کی حدیثیں پیش کر کے جن میں مطلق کرت کے بارے میں ذکر ہے یہ فاتحہ پر چشمہ کرتے ہیں اس حدیث میں کرت کا ذکر ہے فاتحہ کا ذکر نہیں اور انہوں نے اس کو فاتحہ پر جسپن کرنے کی کوشش کیا ہے کیس طریقے سے کہ فاتحہ بھی تو کرت میں شامل ہے تو مولانا کرت میں صرف فاتحہ تو شامل نہیں کرت میں سارا قرآن شامل ہے آپ فاتحہ کی تخصیص کیوں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ فاتحہ کے بارے میں رسول اللہ کا حکم علیہ دا ثابت ہو چکا ہے اگر فاتحہ کے متعلق رسول اللہ کا خاص حکم موجود نہ ہوتا لا صلاة لمن لم یقراب فاتت القتاب تو پھر یہ کرت والی حدیث فاتحہ پر آپ جسپن کر سکتے تھے. کیونکہ خاص حکم موجود ہے اور عام کو ہمیشہ خاص پر معمول کیا جاتا ہے آل عام ہو یو ہم خاص خاص حکم کے مطابق عام کا منع کریں گے یہاں اگر منازت ہے تو فاتحہ کے ماں سوا کے ساتھ ہے فاتحہ کے ساتھ نہیں کیونکہ فاتحہ کا تو حکم الادہ ثابت ہو چکا اور پھر مولانا کہتے ہیں منازت ہوتی ہے ان کو اتنا ہوش نہیں رہا ان آزاد کا ترجمہ کرتے وقت کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سری نمازوں میں بھی فاتحہ نجائز ہے اور جاری نمازوں میں بھی فاتحہ نجائز ہے اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جھگڑا ہوگا کیا جب امام خاموشی سے قرآن پڑ رہا ہو اور مقتدی بھی پیچھے سے پڑے تو دنیا کا کوئی مینٹل انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی پاگل بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں جھگڑا ہوگا وہاں کوئی آوازیں ٹکرائیں گی نہ امام کی آواز مقتدی تک جا رہی ہے نہ مقتدی کی آواز امام تک جا رہی ہے منازت کیسے ہوگی منازت اگر ہوگی بک مولانا کے صرف جہری نمازوں کے اندر ہوگی تو یہ دلیل ہو گئی خاص اور دعویٰ ان کا عام ہے دعویٰ یہ ہے کہ کسی نماز میں مختلف کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے اس آدمی سے دس ہزار روپئے لینے اور گواہ یہ کہہ رہے یہ جی پانچ روپے صرف لینے تو دس ہزار ثابت ہو جائیں گے دعویٰ یہ ہے کہ کسی نماز میں پاتے آنا پڑی جائے اور دلیل جو دے رہے ہیں اس میں فات کا ذکر بھی نہیں وہاں زبردستی فاتیا کو مراد لیا گیا ایک ظلم یہ اور دوسرا یہ کہ اسے سٹ تمام نمازوں پر اب میں تقریر کر رہا ہوں سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کسی کو بے میرے ساتھ منازت نہ کرو آہستہ آہستہ کوئی اپنے دل میں ذکر کرتا رہے کوئی تصویر پڑھتا رہے تو مجھے کوئی اعتراض لیکن جب آواز آئے گی تو مجھے اتراض ہوگا جب آواز نہیں گی منازت نہیں ہوگی کھینچا نہیں جائے گا قرآن مولانا عربی لغت سے حدیث کے دلائل سے مجھے یہ ثابت کر دیں کہ سری نماز کے اندر اگر مقتدی قرآن کے فاتحہ پڑھے تو امام کے ساتھ منازد ہوگی تو پھر آپ کا دعوی تسلیم کیا جا سکتا ہے لیکن قیامت تک آپ کی پوری امت ثابت نہیں کر سکتی آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں ہے جہارہ بلکرا مولانا آنکھیں ہو تو دیکھو جہارہ بلکرا یہ جہاری نماز کا ذکر ہے اور آپ پھٹ کر رہے ہیں پانچوں نمازوں پر اتنا ظلم عظیم عزیز حاضر بہتان عظیم جہرا حدیث کے الفاظ ہے جہرا اور آپ یہ ظلم دا رہے ہیں تہر کر رہے ہیں اپنے نفس پر بھی اللہ کے رسول پر بھی الزام لگا رہے ہیں کسے پانچوں نمازوں پر پھٹ کر رہے ہیں حدیث میں جہارا اور پھر منازب کا ترجمہ آپ نے ادب نہیں پڑھا لغت نہیں پڑھی کس زبان میں قرآن پڑا ہے آپ نے میرا خیال ہے آپ نے فارسی قرآن پڑھا ہوگا عربی لوگ تو آپ نہیں جانتے اور وہ اس لیے کہ آپ کے نزدیک فارسی میں بھی قرآن ہے اور فارسی میں اگر قرآن پڑھا جائے تو نماز تب بھی ہو جاتی ہے آپ دو قرآنوں کے قائل ہیں ایک عربی قرآن اور دوسرا فارسی قرآن بولاؤ کرا بالفارسیہ فارسی تجردہ تو اگر فارسی میں قرآن پڑھ لے اور کہہ دے دو برگ سبز تب بھی نماز ہو جائے گی آپ نے غالباً فارسی قرآن پڑھا ہے منازت نہیں پڑھی وہی احتراج کر سکتے ہیں جیسے میں کر سکتا ہوں وہ بھی آپ نہیں کر سکتے وہ کہہ دیں گے اپنے میں اس کا جواب دوں گا تو منازر کا ترجمہ غلط کیا ہے. اس لیے کہ منازد تب ہوگی جب دونوں طرف سے آوازیں آئیں گی جو حدیث مولانا نے پڑھی ہے, اس میں ہے یہ دیکھ لو کتاب میرے ہاتھ میں ہے جہارا تو یہ زور کی نماز پر کیسے فٹ کر دی انہوں نے اثر کی نماز پر کیسے فٹ کر دی کہہ رہے ہیں کہ امام کا حصہ ہے پڑھنا مختوی کا حق ہے خموش ہونا دعوی یہ ہے کہ ہر نماز میں مختلف خاموش ہوگا امام پڑے گا اور دلیل کیا ہے جہارا سے کلام میں یہ ظلم یہ زیادتی یہ تحریف واقعہ جہری نماز کا ہے اور فٹ کر رہے ہیں سیدھی نمازوں پر اور پھر منازد کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں لغت سے نہ واقف قرآن سے نہ واقف حدیث سے بے بہرا اس قدر ظلم یہ جہارا کو زور پر کیسے پٹ کر رہے ہو اصل پر کیسے کر رہے ہو اور پھر مولانا جو اپنے مطلب کی اصل بات تھی وہاں تک گئے ہی نہیں اب جب یہ وہاں جائیں گے تو میں ان کو پکڑوں گا اور بتاؤں گا آپ کو اور وہاں ہمارا مدعا انشاءاللہ روزے روشن کی طرح ثابت ہو جائے گا اور مناظرے کے فیصلے انشاءاللہ اسی ٹرن میں ہو جائیں گے اب بات انجام کو پہنچ رہی ہے ان کا سرمایہ ختم ہو گیا ہے. اب کتابیں جتنی تھی ساری کھول بیٹھے ہیں بحث اصل میں اب شروع ہوئی ہے مولانا کی کتابیں گنی جا چکی ہیں دلیل یہ ہے کہ چہرا اور پھٹ کر رہے ہیں تمام پر سبحانا کتنا بڑا ظلم کتنی بڑی زیادتی اور پھر اللہ کے رسول کے صحابہ کو معمولی لوگ کہہ رہے ہیں رجل نکرا تو رسول بھی تو نکرہ ذکر کیا گیا قرآن میں اس سے معمولی رسول بڑھا دوں گے لکھب جا یہ نکرہ ہے مار ہے جناب آپ اس کو نہیں سن رہا لکھب جا کم رسول یہ رسول نکرہ ہے یہ مار کیا اس کا ترجمہ کرو گے معمولی رسول جیسے آپ نے رجلون میں کیا معمولی آدمی اللہ کے رسول کے صحابہ کو اس نقرے کی مدد سے غلط ترجمہ کر کے خلاف قانون کیا قرآن میں رسول کا ترجمہ معمولی رسول کرو گے اگر رسولوں کا ترجمہ معمولی رسول ہے تو پھر آپ رجول کا ترجمہ معمولی آدمی کر سکتے ہیں کہتے جی نہ ابوبکر بکر ہے نہ عمر ہے کوئی عام صاحب ہوگا معمولی ہوگا تو لقد جا رسولوں رسول میں بھی نہ ابکال آپ کے آپ نے قرآن پر بھی الزام لگایا کوئی مخصوص رسول مراد نہیں کوئی معمولی رسول ہوگا رسول بھی معمولی ہوتا ہے اور پھر میں تجے پوچھتا ہوں صحابی بھی ہو اور معمولی بھی پاک ہو پاری ہوئی ہے لیکن آگے نبی بھی پڑتا ہے اور پھر میں تجھے پوچھتا ہوں صحابی بھی ہو اور معمولی بھی ہو م. یہ کوئی تو کہے بری اقل و دانش بباعت کری غالب اور جناب رندوں کے شیر پڑھ کے مجمے پر اثر تاریخ کرنا دلائل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں. یہ مشارے کی مجلس نہیں کتاب و سنت کے دلائل ہیں رندوں دہریوں اور شیوں کافروں کے شیر پڑھنے سے روفتاری نہیں ہوگا مجلس کتابوں سے مولانا نے اس اپنی تقریر کے اندر پھر خوب اپنی عادت کے مطابق الفاظ کسنے کی کوشش کی اور مصیبت یہ ہے وہ الفاظ ایسے کہتے ہیں جن الفاظ میں خود تھنس جاتے ہیں خود شیر ایک پڑھ کر مصرا پڑھ کر پھر آگے کہتے ہیں رندوں کے, فلان کے, فلان کے شیر پڑھتے ہیں خود پڑھ کر پھر تنقید کرتے ہیں تو تنقید اپنے آپ پر ہو گئی اور یہاں انہوں نے کچھ بڑے نازیبا قسم کے الفاظ کہ یہاں کہا کہ ہنفیوں کے دو قرآن ہیں ایک عربی قرآن ایک فارسی قرآن حضرت دیکھیے یہ موضوع سے ہٹ کر اب ابتدا سے لے کر کہتے ہیں سنیں اور آپ سنیں گے کہ کتنا جس تحریر پر یہ دستخط کر چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ بار بار اپنے دستخطوں کی وجہ سے شکست خوردہ اب کہتے ہیں ان آزاد کے متعلق یہ مانا کرنا جھگڑا جی تب ہوتا ہے کہ آہستہ گھر پڑا جائے تب بھی جھگڑا ہوتا ہے یہ جی کوئی منٹلی کر سکتا ہے کتنے غلط قسم کے الفاظ ہیں حدیث میں لفظ ہیں یہ دیکھیں ذرا اس کو نکالیے اگر میری عبارت میں جو پڑھ رہا ہوں اگر غلط نکلے میں کہتا ہوں یہاں پہ مجھے گولی لگا دی جائے لیکن اگر مولوی صاحب نے پیغمبر کریم پہ بہت تراشا توبہ تو دیئے یہاں لفظ ہے ہل کر آ نبی پاک لفظ یہ حل کرا جا لفظ نہیں تارا لفظ, تارا لفظ تارا ہے دارا. یہ جو <سحون> نبی پاک کا میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں ذرا پڑھی نہیں ہے سنت کے ساتھ پڑھی تب کو نہ قرآن کو حدیث کو مالک اللہ صلیم ان سمجھیں <تصفيق> یہ جاری نماز سے نبی پاک فارے ہوئے۔ لیکن آگے نبی پاک کے لفظ کیا ہے فکالا ہل کرا نبی پاک کے الفاظ یہ نبی پاک کے الفاظ حل کرا آ جہرا کا لفظ نہیں نبی پاک کا حل کرا میں پاک اور کسی نے میرے ساتھ کراط کی ہے جہر کا لفظ نہیں نبی پاک کے الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کر آ اور اسی کو پھر آپ نبی پاک فرماتے ہیں یا انہ قرآن آہستہ پڑھنا کرا آ کرا آ کو بھی نبی پاک کہتے ہیں یہ منازت ہے اور مولی صاحب کہتے ہیں کہ آہستہ پڑھنے کو منازت کرنا یہ منٹروں کا کام ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ فتوا کہاں پہ جا رہا ہے نبی پاک کہتے ہیں حل کرا آل کرا اپنے اکابرین کی تقلید کی اینکوں کو اتاری ذرا دیکھیے حدیث کے کلمات کو نبی پاک فرماتے ہیں حل کرا آ ہل کرا کا لفظ کوئی نہیں اور وقت گزارنے کے لیے پورا ٹائم اس جگہ گزار دیا حال کرا اور کہتے ہیں ملت ہنفیہ کھلا نہیں ثابت کر سکتی ملت ہنفیہ نے تو یہیں سے آپ کو لفظ دکھا دیا حل کرا جہرا کا لفظ کوئی نہیں لفظ حل اور اس پہ آپ فرماتے ہیں مالیا انازا ال قرآن, قرآن, قرآن کا لفظ ہے جہرا کا لفظ نہیں نبی پاک گویا کے بتانا چاہتے ہیں کرات کی جائے خا سرن ہوتے خا جارن ہو نبی اناس القرآن قرآن اناز القرآن کا معنی میں نے حدیث سی سے بتایا کہ حق ہو کسی کا اور لے لے کوئی اور جھگڑا ہوتا ہے تب اور بات سمجھیں میں یہاں پر یہ کہتے ہیں ملت نفیہ یہ جو ملت غیر مقلدین ہے امت غیر مقلدین دین میں ان تمام کو کے کہوں گا دنیا کے غیر مقل اکٹھے ہو جائیں یہاں یہ ثابت کر دیں کہ فاتحہ سے نبی پاک نے نہیں روکا اور اگلی سورت سے روکا ہے اگر یہ ثابت کر دیں میں ان کے مذہب کو قبول کر لوں ثابت کریں نکالیں کہیں سے یہاں سے اس حدیث میں نبی پاک نے فرمایا ہو فاتحہ آتا پڑھ لیا کرو اور باقی اگلی سورت پہ نبی پاک نے ڈانٹا ہو یہ سارے چھوٹے بڑے بلکہ ان کے جو مر چکے ہیں ان کو بھی قبروں سے نکال لیں اس کا ثبوت نہیں دے سکتے ہل کرا لفظ میں آنے پڑا احدن کسی نے میرے ساتھ کراط کی ہے آگے حدیث میں لفظ رجل دیکھیے راوی ہیں ابو ہریرا میں نے کہا تھا اب اگر حضرت ابو ہریرا روایت کرتے ہیں ابو بکر صدیق نے کراط کی ہوتی تو نبی حضرت ابو ریرا نام لے لیتے حضرت عمر نے پڑھا ہوتا نام لے لیتے حضرت عثمان نے پڑھا ہوتا نام لے لیتے تو کوئی غیر معروف نکرا کا یہی معنی ہے غیر معروف غیر معروف نکرا جس کو حضرت ابو ہریرا جانتا نہیں ہے کوئی غیر معروف صحابی وہ آ کے پڑھتا ہے اور نبی پاک اس کو بھی ڈانٹتے ہیں اور باقیوں کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے تو فاتحہ نہیں پڑھی یا کچھ اور نہیں پڑھا تمہاری نماز نہیں ہوئی اور پھر کہتے ہیں ایک یہ لفظ کہتے کہتے مول صاحب کو ہوش تو ہو رہتا کوئی نہیں بالکل ایسی باتیں کہ جاتے ہیں جو اپنے مذہب کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کراط کا لفظ تو سب کو شامل ہے کراط کا لفظ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کراط کا لفظ سب کو شامل ہے فاتحہ کو بھی شامل یاسین کو بھی شامل بقرہ بکرا کو بھی شامل تو کراط کا لفظ سب کو شامل جب سب کو شامل ہے اور ہمارے نزدیک سب کچھ مملو ہے امام کے پیچھے نہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے امام کے پیچھے نہ یاسین پڑھ سکتا ہے امام کے پیچھے نہ بکرا پڑھ سکتا ہے پڑ سکتا نہیں اور حدیث میں بھی لوگ اور, <تصفح> <تصفح> <والا> اور, <تصفح> <تصفح> اور کہتے ہیں اور ابتدا سے لے کر اب تک جنہوں نے ایک پکایا ہوا ہے کرت کرت پتہ نہیں کرت کی ہوں کرت اور کہتے ہیں یہ کرت پر ثابت کر دیں الحمدللہ فاتحہ یہ دیکھیں, میں نے حدیث, سے بتا سمجھو. حدیث کے اندر لفظ ہے لفظ ہیں سو 194 ہے حدثنا محمد ابنو عبد اللہ ابن حدثنا ابو خام خالد یعنی حسین المعلم ہا وکال حدثنا الحمد اللہ رب العالمین نبی پاک کرات کو شروع کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین سے الحمد اللہ رب العالمین قرات ہے قرات یہ حدیث بتاتی الحمدللہ رب العالمین کرات ہے اب میں نے ثابت تو یہ کرنا تھا نا کلمد اللہ رب العالمین پر بھی کرات کا لفظ آتا ہے مولوی صاحب کی چونکہ عادت ہے نا تو یہاں بھی کہنا شروع کر دیں گے مسلم پہلو نہیں پڑی سب پڑی سے خیال کر کہنا شروع کر دیں جو جتنا میرا مستدل تھا وہ میں نے پیش کر دیا نبی پاک کی حدیث سے بتا دیا کہ کرات کا بولا گیا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ ہے مسند احمد اس کا صفحہ ہے تین سو پینتالیس جلد ہے پانچ حدسنا عبداللہ کال حدسنی ابی کال حدسنا یاکوب کال حدس ابن عخی, ابن شیاب امی ہی کالا اخبرانی عبد الرحمان ابن حرمز ان عبد اللہ ابن بحینا وکان ابن صاب رسول اللہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کم آنے عبد اللہ ابن بحینا یہ صحابی ہے یہ بھی کہتے ہیں نبی پاک فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا یہاں بھی پوری جو حدیث آ رہی ہے اس کے اخیر کے اندر جو کلمات ہیں اب یہ نہ کہنا شروع کر دینا کہ خیانت کر دیا یا کر دیا مقصد مقصد سمجھانا چاہتا ہوں چونکہ میں نے بہت ساری روایتیں پیش کرنی ہے مودی صاحب کے پاس ہے کچھ نہیں نبی پاک نے یہاں بھی جس نے امام کے پیچھے قرات کی آپ نے فرمایا انی اکول مالیا ویلز مالیا نبی پاک نے ڈانٹنے کا استعمال کیا جس نے نبی پاک کے پیچھے قرات کی تھی قرات کی تھی اس کو نبی پاک نے ڈانٹا اور فرمایا اناز القرآن اور پہلے بتا, بتا چکا ہوں کہ منازت قرآن کا مانا کیا ہوتا ہے حق ہو کسی کا لے لے کوئی اور جس طرح یہ حدیث خود سی میں نے بتایا کہ بریا اللہ کا حق ہے کوئی اور تکبر کرنا شروع کر دے عظیم ہونا اللہ کا حق ہے کوئی اور کرنا شروع کر دے یوں پڑھنا امام کا حق ہے اور پیچھے بھی کوئی پڑھنا شروع کر دے تو یہ ہے منازعات گویا کے نبی پاک بتاتے ہیں جب میں امام بن گیا اب پڑھنا میرا حق ہے مقتدی کا حق پڑھنا کوئی نہیں پنت سو نل کراتماہو ہی نال نبی نوی پ... <سطور> طرف سے نہیں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بزرگو بات نتیجے تک پہنچ رہی ہے اور آپ حضرات بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں مولانا صاحب نے اپنے وقت میں موتہ سے پیش کردہ روایت پر میرے کیے گئے اعتراضات کا کوئی جواب نہیں دیا البتہ انہوں نے اپنی صاحب کا تابیلوں پر پردے ڈالنے کے مزید تابیلیں کر دی میں نے کہا تھا کہ یہ نماز جہری ہے نہیں اور آپ کا دعویٰ تمام نمازوں کے بارے میں تو دعویٰ جب عام ہو اور دلیل اس کی خاص ہو تو خاص دلیل سے عام دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا یہ تمام دنیا کے اہل عقل و فکر کے نزدیک متفق علیہ بات بدی ہی بات ایک شخص آپ پر دس ہزار کا دعویٰ کرے میں نے یہ مثال دی اور اس کے گواہ کہیں کہ اس نے صرف پانچ روپئے لینے ہیں تو دس ہزار ثابت نہیں ہوگا دعویٰ احناف حضرات کا یہ ہے کہ نماز کے اندر امام کا حق ہے پڑھنا مختوی کا حق ہے خاموش ہیں اور یہ سب نمازوں کو شامل ہے جبکہ دلیل مولانا بار بار جو دے رہے ہیں وہ جاری نماز کی ہے اور دعویٰ بھی ان کا ثابت نہیں کرتی لطف کی بات یہ اور الٹا چور کتوال کو ڈانٹے کی طرح وہ ناراض بھی ہو رہے ہیں کہ میری بات سمجھ نہیں رہے مولانا آپ اگر سمجھا سکیں تو ذرا تعویل کے راستے سے ہٹیں تحقیق کے راستے پر آئیں تقلید کا پردہ آنکھوں سے اتاریں اور حدیث میں دیکھیں جہارا کے الفاظ ہیں اس پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں اب اس بات کو یاد رکھیں ذرا مولانا یہ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی یہ آخر تک چلے گی ان کا یہ جملہ ذرا ذہن میں رکھنا کہ جہارا کے الفاظ رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں آگے جا کے یہ اپنی اسی زنجیر میں پکڑے جائیں گے اور انشاءاللہ پھر چھوٹنے کا کوئی راستہ دنیا نے نہیں دکھا سکے گی جہارا رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں کس کے ہیں کون بیان کر رہا ہے رابی جو من سلاً جہارا پیا ابو دودھ یہ گے یہی ابو دودھ میں اس وضاحت کے ساتھ ہے کہ نژ ہم کا دمان تھا جن بمانا یقین کے بھی آتا ہے کہ وہ نماز صبح کی ہے یہ ایک صحابی کی بات نہیں بلکہ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ وہ نماز فجر کی تھی جس میں رسول اللہ صلی وسلم کا یہ واقعہ پیش آیا مولانا یہ کہہ کر جان چڑھا رہے ہیں جی کا لفظ نبی لفظ نہیں ادھر کہہ رہے ہیں کہ صحابی کی تفسیر موت پر ہے اور جب بہت سے صحابہ کی طرف سے آ گیا کہ وہ نماز جاری ہے تو پھر کہتے ہیں یہ جی چونکہ نبی کے الفاظ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھا میٹھا حب اور کروا کروا تھو یا بات اپنے خلاف آ جائے تو پھر کہنا نہیں جی یہ جی نبی کے الفات نہیں اس وقت صحابہ یاد نہیں رہتے اور جب کسی بات میں تحویل کرنے کا راستہ نکل آئے اس وقت کہتے ہیں صحابہ نبی کے الفاظ کی تفسیر کر رہے ہیں تو بتاؤ موتا, موتا امام مالک کی اس حدیث میں کہ انسا رفا من صلات ان جہرہ فیہا بلکراتے یہ جہرہ کی تفسیر کون کر رہے ہیں میں نے کی ہے یہ کون کہہ رہا ہے وہ نماز جاری تھی راوی کہہ رہے ہیں نا ابھی صحابی ہے نا وہ تو یہاں صحابی کی تفسیر موتبر کیوں نہیں اور پھر ابودود میں موجود ہے کہ نزن ہمارے خیال میں وہ نماز صبح کی تھی وہ جاری نماز کا تیئر بھی کر رہے ہیں مولانا اگر آپ نے صرف موتہ دیکھا ہے اور اس کی تشریح کے لیے ابو دعوت پڑھنے کا آپ کو موقع نہیں ملا تو آپ سنن ابی دعوت میرے پاس موجود ہے اس میں مطالعہ فرمالیں اس میں ہے نزنو ہمارا خیال ہے کہ وہ حجر کی جاری نماز تھی بیسے تو جاری نماز ہی کی بھی ہے مغرب کی ہے یعنی یہ تو یقینی بات ہے کہ وہ جاری نماز ہمارا خیال ہے کہ فجر کی تھی مولانا کہتے نہیں یہ رسول اللہ کے ارفاظ نہیں یعنی یہ, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جاری نماز نہیں ہے لو جی میں چیلنج دیتا ہوں لوگوں لو مولوی صاحب یہ ثابت کر دیں اس حدیث میں جس کو ابن شہاب نے ابن اکیما لیسی سے اور انہوں نے ابو ریرا سے اور حضرت ابو را نے رسول اللہ سے بیان کیا ہے اور موتہ مالک کے سو انتیس پر وہ مذکور ہے یہ حدیث اگر سری نماز کے متعلق ہے اثر کے متعلق ہے زور کے متعلق ہے تو اعلی حدیث جماعت کی شکست تسلیم کر لی جائے گی اگر مولانا یہ ثابت نہ کر سکیں اور قیامت تک نہیں ثابت کر سکیں گے تو پھر اپنی شکست کا اعتراف کر لینا ہی. عملی طور پر تو ہو گیا میں نے کہا یہ جاری نماز تھی مولانا کہتا ہے نہیں رسول اللہ تو نہیں کہہ رہے جاری نماز تھی اچھا چلو رسول اللہ نہیں کہہ رہے تھے نماز کون سی آپ بتا دیں اگر آپ وہاں موجود تھے تو آپ فرما دے کون سی نماز تھی ظاہر ہے کہ وہ نماز کون سی تھی وہاں پر موجود لوگوں نے بتانا ہے نا اور وہ کہہ رہے ہیں جہرا یہ وہ نماز تھی جس میں اللہ کے رسول نے جہر کیا بلند آباد سے کرت کی اور پھر مولانا کہتے ہیں کہ نبی نے کرت کی ہے جہر ہی نہیں کی حالانکہ مولانا کو جار مجرور کا ترجمہ بھی ابھی نہیں آتا جہارہ بھی ہا بلکرہ تے کا متعلق بھی مولانا بتا دے کون ہے یہ کہتے ہیں مطلق کرت کا ذکر ہے تیپ ریونس کر کے دیکھ لو فرمایا کہ کرت سری کو بھی شامل ہے کرت چہری کو بھی شامل ہے دانت نکالنے سے بات نہیں بنے گی جار مجرور کا متعلق بھی بتائیں بلکرہ کا متعلق بھی کون ہے اگر مولی صاحب یہ ثابت کر دیں بل کرا کا متعلق میں ان کو اسی ایک ہزار روپیہ ابھی نقد نام دیتا ہوں میں دوبارہ دہراتا ہوں مولانا کہتے ہیں کہ جہارا بھی بلکرا میں کرت سری بھی ہے جاری بھی ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ صرف جاری ہے سری ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں مولانا کہتے ہیں کہ یہ نماز سب کو شامل ہے میں کہتے جھوٹ ہے یہ جاری نماز ہے جہرہ پی ہا بل اور یہ جہرا کا فائل مولانا نے رسول اللہ کو نہیں بڑھایا اس لیے ان کو مغالتا ہو گیا کہ جہرا اللہ کے نبی کے پاس نہیں میں کہتا ہوں آپ اللہ کے نبی کے قول کو ہی مانتے ہیں فیل کو نہیں مانتے آپ نے نہیں پڑھا کہ حدیث کی تین مشہور قسمیں ایک قول نبی دوسرا فیل نبی اور تیسرا تقریر نبی جس کام کو نبی فرمائیں وہ بھی آپ کی حدیث جو کام آپ کریں وہ بھی آپ کی حدیث یہ جہرہ آپ کی فیل حدیث ہے تو کیا تم فیل رسول اللہ کے فیل کے منکر ہو کہتے ہیں جی جہرہ نبی کا نبی نے نہیں کیا نبی کے کی الفاظ نہیں ہے تو فیل کس کا ہے میں پوچھتا ہوں الفاظ نبی کے نہیں ہے فیل کس کا ہے یہ جہرہ ابو نے کیا ہے یہ جہرہ عمر نے کیا ہے یہ جہرہ, جہرہ رجلوں نے کیا جس کو مولانا غیر معروف کہہ رہے ہیں یہ جہارہ کسی مسافر نے کیا ہے یہ جہارہ کسی مولوی نے کیا ہے یہ جہارہ کا فائل کون ہے مولانا مجھے بتا دیں اس ترقیب میں جہارہ کا فائل اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو بنا کے میں ابھی ایک ہزار روپیہ نقد کے سامنے رکھتا ہوں پر شکست بھی تسلیم کرتا ہوں اگر جہارہ کا فائل اللہ کا رسول ہے جہارا پیا بل تو پھر مولانا کو آخروں سے ڈر کر اپنی شکست کا اعلان کر دینا چاہیے اور لوگوں کو راہ حق دیکھنے دینا چاہیے تکلیف کے پردے اٹھانے چاہیے پھر فرماتے ہیں مولانا نے مالک کی جو روایت میں نے پیش کی اس پر سارا وقت گزار دیا اور اسی طرح انہوں نے وقت گزارنا ہے بات کرنا ہے کہتے یہ ہیں کہ اس حدیث کا تعلق ہے جاری نماز کے ساتھ. اب تک یہی سارا انہوں نے زور لگایا گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نماز کے اندر کراط کرنے سے روکا ہے مولانا چلو آپ جو اب تک یہی اعلان کر رہے تھے اب آئندہ کے لیے اعلان کر دیں کہ جاری نماز کے اندر ہم امام کے پیچھے نہیں پڑیں گے جب یہ حدیث آپ نے خود مان لی کہ یہ حدیث جہری نماز کے متعلق ہے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام کے پیچھے پڑھنے سے روکا ہے یہ جہری نماز میں روکا ہے آپ جو اب تک سارا زور لگاتے رہے ہیں کہ یہ نماز جاری ہے جاری ہے اور جب ادا پڑھ لیتے وہاں نہ ہے چلو آپ جہری کے اندر مان لیں کہ ہم آئندہ کے لیے جہری کے اندر جہری نماز کے اندر امام کے پیچھے تو نہیں کریں. اب ہم دیکھیں گے کہ مولانا کس حد تک نبی پاک کی بات کو مان لیں. پتا تو چلے نا واقعی یہ نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے الحدیث اور مولانا نے اس میں بڑی خطے بابا کیا یہ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جہر کا لفظ سری کو بھی شامل ہے جہر کو بھی شامل ہے میں نے کہا تھا جو آگے لفظ آ رہا ہے حل کر آ حل کر میں نے اس کے متعلق کہا تھا کہ یہ لفظ حل کر آ یہ لفظ کر آ کی یہ لفظ سری کو بھی شامل ہے جہری کو بھی شامل ہے یعنی آہستہ پڑا جائے اس کو بھی شامل ہے اونچا پڑھا جائے اس کو بھی شامل ہے میں نے کرا کے متعلق لفظ کہا تھا مولانا نے اس کو جہرا پہ لگا دیا حالانکہ جہرا کے متعلق تو میں نے کہا ہی کوئی نہیں اور بات یہ ہوئی تھی جہرا کے متعلق انہوں نے ایک کہا تھا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے میں نے کہا تھا جہرہ نبی پاک نے یقینا جہرا کرات کی تھی وہ جاری نماز تھی پر جہرا کا لفظ نبی پاک کا لفظ نہیں نبی پاک کا لفظ ہے کرا حل کرا نبی پاک کا لفظ حل کرا اور جاہرا کا لفظ حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو حیرا رضی اللہ عنہ کا ہے جاہرا کا لفظ ظہر کا حضرت ابو ہریرہ کا اگرچہ ظہر کا فالتو نبی پاک ظہرن قراتوں نبی پاک نے کی لفظ ہے یہ حضرت ابو ہریرہ کا ظہر ہے یہ لفظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہر کا لفظ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر مجھے کہتے ہیں ویسے تو تفسیری سے ابھی پیش کر رہے تھے اپ تفسیری سے ابھی نہیں مانتے اور پھر ایک مقولہ مجھ پہ منتوب کر دیا حالانکہ ظہر کا لفظ ہے صحابی کا قراہ کا لفظ ہے نبی کا جہرہ کا لفظ ہے صحابی کا قراہ کا لفظ ہے نبی, کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے تو کہتے ہیں کہ صحابی کا کول حجتی کوئی نہیں صحابی کا کول حجتی کوئی نہیں لیکن یہاں جہرہ کا لفظ آیا قراہ نبی پاک کے کول کے مقابلے میں تو یہاں نبی پاک کے کول کو چھوڑ کر صحابی کی بات کو مان لیا اسے کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہف ہفتے کروا کر جہرا جہرا بات سمجھیں میں یہ کہتا ہوں اس حدیث کا تعلق ہے جاہری نماز کے ساتھ نبی پاک نے روکا ہے جہری نماز میں یہاں آپ مان لیں کہ جہری نماز میں نہیں پڑھیں گے ری نماز کے لیے پہلے مسلم شریف سے نفائی شریف سے اور قرآن پاک سے بتا چکا ہوں وہاں لفظ ازا قرے القرآن ازا کرا کرا معنی ہے خا, اونچا پڑے کھا آہستہ پڑے امام جب پڑھے تو مقتدیو تم وہاں سے سری میں بھی حکم شامل ہو جائے گا اور ظاہری کو بھی شامل ہو جائے گا یہاں سے ظاہری کو مان لے وہاں سے سری کو مان لے خدا راہ قران اور حدیث کو مان لے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ آپ صحیح قران اور سنت کو مان لے اپنے جو وڈرے اپ کے مولوی ہیں ان کے قول کتروں کو چھوڑ دے اور یہاں پر یہ بل کرات فی افیا اس میں خامخہ کی طرح یہ جار مول کے سے متعلق ہے فلاں متعلق ہے یہ جھگڑا جگڑا تو یہ ہے کہ حل کرا اور آگے جو لفظ ہے وہ لفظ ایسا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ امام کا حق ہے پڑھنا مقتدی کا حق ہے چپ رہنا مختی کا حق پڑھنا کوئی نہیں دوستو میں اب طاقت میں اب طاقت حضرت یہ قرآن پاک کی آئے اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی دو حدیث حضرت مجاہد ان کا اور اجماع اس سے میں قرآن پاک سے ثابت کر چکا ہوں کہ امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں اتنا وقت گزر گیا ہے لیکن مولانا کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ قرآن پاک کی وسائد کا وہ جواب دے سکے اس کے بعد میں نے روایت پیش کی حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب تک اس کا جواب نہیں آیا رٹ لگائیے کہ مسلم میں نہیں ہے وہی میں نے ثابت کر دیا کہ مسلم کے اندر ہے حضرت ابو حیرا کی میں نے حدیث پیش کی اس کا کوئی جواب نہیں آیا حضرت انس کی میں نے حدیث پیش کی اس کا کوئی جواب نہیں آیا اب یہ حدیث منازع حضرت ابو حیرا کی پیش کی اس کا بھی کوئی جواب نہیں حضرت بن ابن بحینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پہلے پیش کر چکا ہوں اس کا بھی نہ یہ جواب دے سکے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں میں نے بخاری شریف سے پیش کیا ادراکے رکو حضرت بکرا کا واقعہ اس کا جواب نہیں آیا میں نے بخاری شریف سے پیش کیا الکاری, اس حدیث کا جواب نہیں آیا میں نے بخاری شریف سے پیش کیا کہ فرشتوں کے ساتھ مطابقت تب ہو سکتی ہے کہ انسان امام کے پیچھے فاتح نہ پڑے میں نے مسلم شریف سے ثابت کیا کہ امام کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا کہ نبی پاک امام کو قاری کہتے امام کو تاری مقتدیوں کو نبی پا تاری, نہیں کہتے یہ تقریباً پندرہ بیس کے قریب حدیثیں ہو چکی ہیں اور ان کے اندازے سے لحاظ کیا جائے اگر یہ کیونکہ اگر ایک حدیث اور مختلف کتابوں میں آ جائے تو یہ کہتے ہیں دس کتابوں میں آ گئی تو دس حدیثیں اور اگر یہ میں گننا شروع کر دوں کہ فلاں کتاب فلاں کتاب اس حساب سے یہ ستر اسی کے قریب حدیثیں ہو چکی ہیں اور جن کا جواب نہ یہ دے سکتے ہیں نہ انہوں نے دیا ہے نہ آگے دیں گے ان یہ اور حدیث پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پیش کر رہا ہوں مجموع الزوایت سے یہ جو میرے پاس چھاپا ہے تباہ ہے اس, اس کا اس کا ہے صفحہ ایک سو پچاسی عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانو یک خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال خلطتم علی القرآن نبی پاک کے پیچھے صحابہ نے کرا کی تو نبی پاک نے فرمایا خلط تم ال قرآن تم نے مجھ پر قرآن کو خلط ملت کر دیا ملا دیا کیا مطلب آئندہ کریے یہ خلط ملت کرنے والا کام چھوڑ دو روا احمد و ابو یا رالو احمد رجال صحیح ہے رجال احمد رجال صحیح ہے صحیب بخاری کے یہ راوی ہیں اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتی ہیں کہ امام کے پیچھے جو قرآت کرنے والا ہے وہ امام پر قرآت کو خلق ملت کر دینے والا ہے یہ ایک اور پیش کر رہا ہوں یہ میرے پاس ہے کتاب القرآت بہکی اس کا صفحہ 144 تباہ یہ پیش کرنے لگا ہوں اس میں حدیث کے الفاظ یوں آتے ہیں اخبرنا ابو الحسن علی ابن محمد ابن محمد ابن الحمامی المکری قال اخبرنا احمد ابن سلمان الفقی قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا الحسن قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابیزیب ام محمد ابن امر ام محمد ابن عبد الرحمان ابن صوبان البی حریرا قال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماکان من فی الحل امام الامام کراتے کوئی جاہری نماز ہو اس, نماز اس کا بھی تعلق ہے جاہری نماز کے ساتھ پھر یہ نہ کہنا نہ کہ جاری کے متعلق جاری نماز. چلو جاری میں کا ارشاد ہے کہ جو آدمی جاری نماز من امام, ہے. امام جس میں جارن کرات کرے یقرا ماہو تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ امام کے ساتھ پڑے جاری نماز میں امام کے پیچھے پڑنے کی اجازت کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرما دیا اب مرضی آپ کی مانے یا نہ مانیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آخری او مرض الوفات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبی پاک بیمار تھے اور حضرت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مطلب فرمایا کہ وہ نماز پڑھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے ہیں پیچھے آ کے شامل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن ماجا سے پیش کرنے لگا ہوں سفا اٹھاسی ہے سفا اٹھاسی سفا وقت تھوڑا ہے وقت مولانا صاحب نے اپنے ٹرن میں یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ موتع سے جو انہوں نے حدیث پیش کی تھی حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے وہ یقینا جاری نماز کے متعلق اور اس کے بعد ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ تم کم از کم جاری نمازوں کے اندر تو یہ تسلیم کر لو کہ مقصدی امام کے پیچھے کرت نہ کرے یعنی ہم یہ بات مان لیتے ہیں پہلے نہیں مانتے تھے کہ یہ حدیث جاری نماز کے متعلق لیکن تم جاری نماز میں تو مختدی کو چھٹی دے دو مولانا اگر آپ اس حدیث میں یہ دکھا دیں کہ اللہ کے نبی نے مختی کو فاتحہ پڑھنے سے منع کیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں آپ نے اتنی بات ہماری مان لی کہ یہ حدیث جاری نماز کے متعلق ہے گویا سری نمازوں میں ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو گیا سری نمازوں میں جھگڑا ختم آپ جھگڑا باقی رہ گیا جاری نمازوں میں سری نمازوں میں آپ بھی اجازت دے رہے ہیں کہ مختلف پڑھ سکتا ہے کیونکہ آپ نے مان لیا کہ میری پیش کردہ یہ روایت صرف جاری نمازوں میں ممانت کو ثابت کرتی ہے سری نمازوں میں نہیں کر رہے کیونکہ آپ تسلیم کر چکے ہیں یہ نماز جاری ہے باقی آپ نے جو لفظی بحث چلائی ہے اس میں آپ نے پھر